احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ, احمدیت زندہ, احمدیت زندہ, احمدیت زندہ آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ با Ahamadiyyat Zindabad Ahamadiyyat Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamadiyyat Zindabad Ahamadiyyat Zindabad Ahamadiyyat Zindabad Ahamadiyyat Zindabad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 تم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد پدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحِمُوا ن وب شیرو اب شیرو بل جن دل تم تم <تُوعَدُون> یقیناً <سؤال> وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو نحنو وَلَكُمْ فِيهَا ما, مَا تَدَّعُونَ ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہی ہیں اور آخرت میں بھی اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر اپنے ساتھی اظہر احمد صاحب کنٹرولس پہ ان کے ساتھ آج کا پروگرام ریڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 8 سے 10 بجے ایف ایم اور پھر 10 سے 12 بجے اے ایم 5.30 اور اسی طرح ہفتے کی شب رات 9 سے 11 بجے ایف ایم پہ پیش کیا جاتا ہے تامین ہفتے کے روز ہمارا جو پروگرام ہے وہ پہلے ایک گھنٹہ عربی میں اور پھر آخری ایک گھنٹہ بنگلہ زبان میں ہوتا ہے اور اتوار کے روز ہم آپ کے ساتھ اردو پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تین معزز سامعین کرام نے گرامی تشریف فرما ہے میرے سامنے دائیں طرف زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہے زا... زاہد صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور زاہد صاحب کے ساتھ میرے سامنے امتیاز احمد صاحب تشریف فرما ہے امتیاز صاحب علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح اپنے سامعین کی خدمت بھی السلام علیکم و اللہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ اور میرے بائیں طرف صادق احمد صاحب تشریف فرما ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جامعین یہ تینوں نوجوان جو ہیں یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ان ممالک میں رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی پیش کی پھر جامعہ احمدیہ کینیڈا میں انہوں نے سات سال اپنی تعلیم مکمل کی اور اب یہ تینوں بطور مشنری کے جماعت احمدیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان کا موضوع اسلام اور مغرب ہوتا ہے اور اس حوالے سے مزید مضامین اس رنگ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یوم مسیح مود کے حوالے سے ہے یعنی جس تاریخ کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اور وہ جو ہے وہ تیئیس مارچ اٹھارہ سو اناسی نواسی جی میری تصحیح ہو گئی اٹھارہ سو نواسی میں ہوا یعنی 23 تھرڈ مارچ ایٹین ایٹی نائن اور اس سوالے سے آج کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وقفے سے قبل ہمارے معزز سامع امین صاحب کا سوال تھا وہ چل رہا تھا لیکن وقت مکمل ہو گیا تھا اور اس کا جواب ہمیں روکنا پڑا تو آج کا یہ پروگرام جو ہے ہم اسی سوال کے جواب سے شروع کریں گے اور اس دوران جیسے ہمارے اور ساتھی فون پہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو ان کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں امتیاز صاحب بسم اللہ امین صاحب کا سوال حضرت علیہ السلام کے بارے میں تھا اور وہ یہاں آم امت مسلمہ میں آ کر یہ کام سر انجام دیں گے جس میں جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں یعنی تجدید عدین کریں گے نشتِ ثانیہ کریں گے اسلام کی انہوں نے خلیفت اللہ کا ذکر کیا کہ وہ خلیفت اللہ ہو کر آئیں گے اور امت مسلمہ میں ہوں گے سارا کچھ اس کا جواب بھی اور اس اس سوال کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو سلیب کا جو کام تھا حضرت مسیح ماؤد رسّۃ السلام یا مسیح ماؤود نے کرنا تھا اس کے زمن میں یہ کہہ رہے تھے کہ زاہد صاحب کے جواب نے بھی دیا تھا تو اس کے زمن میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو عیسائی بھی نہیں رہیں گے اور یہودی بھی نہیں رہیں گے اور زاہد صاحب نے قرآن کریم کی آیت کا بھی ذکر کیا تھا تو وہ آیت آ, کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے وہ پڑھ دیتا ہوں آ, اپنے سامعین کی خدمت میں بھی اور امین صاحب کی خدمت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ اللہ من شیطعن رضیم و من الذینہ قالو انا نصورا اخذنہ میسا کہ فنسو حضم ممہ ذکر فرئینہ بینہ ہم الاداوۃ و البغذا علا فصوفا یونبی احم اللہ باقی یعنی اس کا یہ جو ریلیونٹ حصہ ہے میں وہ اس کا تجمہ پڑھ پڑھ دیتا ہوں یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں جن کے بارے میں اے اے امین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت عیسائی بھی نہیں رہیں گے اور یہودی بھی نہیں رہیں گے لیکن یہاں پہ جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل وسلم فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ پس ہم نے ان کے درمیان یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان قیامت تک قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض مقدر کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ ضرور ان کو اس کے بعد انجام سے آگاہ کرے گا جو صنعتیں وہ بنایا کرتے تھے تو ایک تو یہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ فرما رہا ہے دوسری بات امین صاحب نے کہی کہ وہ امت مسلمہ میں خلیفت اللہ ہو کر آئیں گے تو دراصل جب بھی ہم قرآن کریم کے کوئی خلاف بات کریں تو وہ بات درست درست نہیں ہوتی غلط ہوتی ہے قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ رسول ایلا بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس میں امت مسلمہ کا کوئی ذکر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے جس مسیح کے آنے کا ذکر فرمایا تھا وہ تمسیلی رنگ میں تھا اور وہ فرمایا تھا کہ فا اماموں کو من کم یعنی وہ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ امت ہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ کی امت سے ہونے اور وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی سے اس کو یہ مقام عطا کیا جائے گا تو اس کے بارے میں میں امین صاحب کی خدمت میں اور اپنے سامین کی خدمت میں بھی یہ حضرت اقتص مسیح ماؤد تو سلام کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ وہ ذکر یہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح زاہد صاحب مجھے یعنی مرزا حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا وہ اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ شرف مجھے محض آ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا اگر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی علیہ علہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مكالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی اور میری نبوت یعنی مكالماؤ مكالمہ مخاطبہ الہیہ آ حضرت صلی اللہ علیہ ول کی نبوت کا ایک زل ہے اور بجز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی تو یہ بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ایک جگہ زاہد صاحب عظم وسیع اظمِ ضاء اللام احمد قاد یعنی وسیح اماعد المحدی علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے وہ فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا جس نے حق دکھایا وہ محل کا یہی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے یہ فرمایا اور دراصل جو آپ کو مقام حاصل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی امتی اور آپ کی کامل امتی ہونے سے اور آپ کی کامل اتباع اور پیروی سے, سے حاصل ہوا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہم آپ کی خدمت میں یوم مسیح موت کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں سامین اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر کیو اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو یعنی کوشچن آنسر ای میل کے ذریعے اپنا سوال پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے کیو uh, ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور ویب کا پتہ ہمارا ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامن آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس دعوت کے ساتھ کہ اس میں اپنا سوال مکمل کریں سمجھیں کیونکہ پہلے رہ گیا ہے یا مزید وضاحت طلب ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن کم از کم تین سے پانچ منٹ کے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ لائن پہ امین صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم آپ کیجیے جی وعلیکم مکرم نزی صاحب سب سے پہلے تو پلیز میری ریکارڈنگ بتا دیں کہ میں نے یوں کہا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گہن لگے گا مجھے اتنی تو عقل ہے کہ پہلی تاریخ کو چاند قمر اہال ہوتا, ہوتا ہے پورا مکمل نہیں ہوتا تو یہاں پہ میرے سوال کو ہی بدل دیا گیا ٹھیک ہے دوسرا آپ کو ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بلی اسرائیل اسرائیل جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یہ باقاعدہ کوئی قوم نہیں ہے اب اس وقت جسٹن ٹروڈو ہے امریکہ چلا جائے اب وہ وہاں جا یہ کہنا شروع کر دے کہ میں کینیڈا کا بھی پرائم منسٹر ہوں اور امریکہ کا بھی کوئی بھی بات اس کی مانے گا نہیں تو جس طرح اسا علیہ السلام اپنی امت کے نبی تھے اس امت کے نبی نہیں ہو سکتے خلیفہ جس طرح جسٹن ٹروڈو مہمان خصوصی بن کے جا سکتا ہے اسی طرح اللہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں ان کی دعا مانگنے پر یا اللہ کی مرضی پر اتارا جائے گا یہ یہ ساری باتیں حدیثی ثابت ہیں باقی رہا دوسرا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی دنیا سے ختم ہو جائے گی یہودیت نسرہ میرا سوال سنیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہو جائیں گے پھر وہ قبیلے آتے جا کے یہود نسرا ہوں تو پلیز میرے سارے سوالات سنیں پھر اس کے بعد جواب دیں تو مزہ بھی آتا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا آپ دوبارہ تشریف لائے جی امتیاز صاحب کیا کہتے اس میں اگر ہمارے کنٹرولز والے دوبارہ سوال ر, ر, ر, ریپیٹ کر دیں کیونکہ ہم ساتھ ساتھ نوٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں مجھے. اور بڑا کھلے الفاظ میں انہوں نے پہلی اور پندرہویں تاریخ کا ذکر کیا ہے پہلی اور پندرہویں تاریخ کا ذکر کیا ہے یہ نہیں کہا کہ پہلی تاریخ اور آ, پھر وہ سورج کی جو انہوں نے درمیانی انہوں نے پہلی اور پندرہویں تاریخ دو نام لیے ہیں باقاعدہ اس طرح دو الفاظ بولنے اس طرح کر کے اس طرح زاہد صاحب نے بھی جس سوال جی. کا جواب دیا مثلا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آئیں گے تو عیسائیت اور یہودیت ختم ہو جائے گی جی جی اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گی جب مرتد ہوں گے لوگ تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہمارا موقف یہی ہے کہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ عیسائیت اور یہودیت مکمل طور پر کبھی بھی ختم ہو اور آخری بات انہوں نے کہا کہ اگر وہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے ان کے مہمان خصوصی کے طور پر اب مجھے کوئی سمجھائے یہ بات کہ پرائم منسٹر اگر مہمان خصوصی بن کے تو کیا وہ ادھر کا پرائم منسٹر بن جاتا نہیں مہمان ہے مہمان کا عزت و اکرام تو ہوتا ہے لیکن اس کے اعت لازمی نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کے گھر مہمان آیا ہے آپ اس کی عزت تو کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیڈر تو نہیں بن جاتا ٹھیک ہے کہ مثال ہے ان کی اپنی جگہ پہ لیکن یہ ساری مثالیں ہیں ایسی ہیں جو جو قرآن کریم سے کانٹرڈیک کرتی ہیں قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کانٹرڈیکٹ کرتی ہیں تضاد ہے اس میں اب دیکھیں قرآن کریم نے فرما دیا کہ حضرت عثی علیہ السلام کے اے وہ رسول اللہ بنی اسرائیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم میں نبی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تیس مرتبہ کے قریب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت علیہ السلام وفات پا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ مرتبہ فرمایا احادیث میں کہ حضرت علیہ السلام وفات پا چکے ہیں لیکن تعویلیں کرنی ہیں ہم نے وہ جو ایک مردہ نبی ہے اس کو واپس لانے کے لیے اور صرف اس لیے کہ مرزا صاحب کو نہیں ماننا اب جتنی بھی ہم نے باتیں کی قرآن کریم سے باتیں کی اور ہم نے باتیں پیش کی ہیں احادیث سے پیش کی اور اسی طرح جو میں حضرت مرزا صاحب نے فرمایا اب آخری جو اقتباس تھا اس میں حضرت مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال اگر پہاڑوں کے معنی بھی ہوتے پہاڑوں جتنے بلند ہوتے اور میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم. امتی نہ ہوتا اور آپ کی کامل التباہ نہ کرتا تو مجھ میں مجھے یہ یہ مقام حاصل نہیں ہونا تھا تو یہ حضرت اقدس مسیح مرۃ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اس کو سمجھیں اس کو اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کچھ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے جی احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے بالکل تو یہی وہ مضمون ہے جو اس میں بیان ہو رہا ہے اصل میں جو ہم نے ذکر اصل میں آج کے پروگرام کا شروع کیا تھا کہ عنوان وہ یوم مسیح معود جو کہ جماعت میں 23 مارچ کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد اس نظام کی بنیاد جو ہو تعالیٰ نے اس دنیا میں دوبارہ قائم فرمایا uh, <coughs> اس حوالے سے ہے تو اس کی کافی تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں تو 1888 میں اٹھارہ سو اٹھاسی میں حضرت مسیمہ علیہ سات اسلام نے سلسلے میں جو بیعت کا سلسلہ ہے اس میں جو ہے وہ پہلا اشتہار جو ہے آپ نے اس میں شاعر فرمایا <coughs> اور اس میں جو ہے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ لوگ جو ہیں وہ بیت کے لیے تیار ہوں اس کے بعد ایٹین ایٹی نائن میں صادق صاحب حضرت مسیح ماؤود رسط اسلام نے بارہ جنوری اٹھارہ سو نواسی میں جو ہے تکمیل تبلیغ کے نام سے جی. ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں شرائط بیت جو ہیں آپ نے شائع فرمائی جو کہ سلسلہ جماعت حمدیہ کی ایک بنیاد کے طور پر ہیں ایک گائیڈنس کے طور پر ہیں کہ جو بیت کرنے والا ہے وہ ان پر حت الوسع جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن کریم سے یا حدیث سے ہٹ کر بلکہ قرآن کریم اور احادیث کے کہہ ایک طرح ایک طرح کا نچوڑ ہے جو کہ ان دس شرائطِ بیت میں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے آپ نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ بیعت کے سلسلے کے لیے جو ہے لوگ یہاں تیار ہو جائیں اور جس طرح ہم بیعت کی بات کرتے ہیں تو حضمسیمہ سات و اسلام جو ہیں پہلے بیعت نہیں لیا کرتے تھے جی. اور لوگ آپ کو کہتے بھی تھے کہ ہم باپ بیت لیں اور چاہتے تھے کیونکہ ایک مسلمانوں میں یہ طریق رائج تھا کہ لوگ صوفیوں کے اور بزرگوں کے جو ہے ان کی بیت کر کے ان کے سلسلے میں شامل ہو جایا کرتے تھے جی. تو اسی طرح اور لوگوں نے بھی جب آپ میں یہ پاکیزگی اور یہ بزرگی اور تخوا دیکھا تو وہ آپ کے سلسلے میں شامل ہونا چاہا تو آپ نے کہا کہ میں اس بات پر معمور نہیں کیا گیا جی. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے بار بار الہام اور وہی کی روشنی میں آپ نے دعویٰ کیا اس کے بعد اشتہارات کا سلسلہ شائع ہوا تو صوفی احمد جان صاحب جو ہیں وہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ آپ بیت لیں جی. اور ان کے شعر کافی مشہور ہے کہ ہم غریبوں کی ہے تم ہی پہ نظر تم مسیحا بنا خدا کے لیے جی تو صادق صاحب یہ وہ سلسلہ ہے جو کہ ایٹین نائن میں پھر آپ نے ایک اشتہار دیا اس کے بعد بھی کچھ اشتہار تھا غالباً جو جی. کہ جی جس کا حضرت مسیم سات اسلام نے جو ہے وہ چار مارچ کو اٹھارہ سو نواسی میں آپ نے جو ہے وہ اشتہار جو ہے وہ شائع فرمایا جس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ بیس مارچ کے بعد جو ہے لوگ لدھیانہ آ جائیں اور وہاں پر جو ہے حضرت صوفی احمد جان صاحب کے گھر میں ہی جو ہے وہ بیت کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر حضور نے 23 مارچ کو جو ہے اس تقریب کا جو ہے وہ آغاز فرمایا جی بالکل جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان پر یہ بیت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت دسمسی معود اللّہ السلات والسلام نے اس کا آغاز فرمایا اور اسی وقت جب بیت کا یہ سلسلہ جاری ہوا تو ایک رجسٹر اس وقت تیار کیا گیا تو اس رجسٹر کے اوپر حضرت دسمسی ماؤد اسلام نے جو الفاظ لکھے وہ یہ تھے کہ بیت توبہ برائے حصول تقوا و تہارت اور پھر اس کے بعد حضور نے بیت کا سلسلہ جو ہے شروع فرمایا ایک ایک کر کے لوگوں کو اندر بلایا ان سے پھر آپ بیت لیتے تھے اسی طرح پھر ان کے نام جو ہیں وہ رجسٹر میں شامل کر دیے جاتے تھے تو اس حوالے سے آپ نے سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ ہو آ, ان کو کمرے کے اندر بلایا اور آ, روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا اور زور کے ساتھ پکڑ کر اور بڑی لمبی بیت لی اور اسی طرح پہلے دن باری باری کر کے چالیس افراد نے حضرت اقتصمسی محمود صلاحت اسلام کے دستے مبارک پر بیت کرنے کا شرف حاصل کیا یہاں ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں سے نعمت کے طور پہ میری والدہ اللہ بخشے لدھیانہ کی تھیں ان کی پیدائش وہاں کی تھی اور انہوں نے ایک دوہا مجھے بتایا کہ وہ ابھی چھوٹی تھیں چھوٹی عمر کی تھیں تو میری نانی جن سے میں نہیں ملا کبھی جی وہ میری والدہ کو اس جگہ پہ لے کے گئی صوفی صاحب کے گھر پہ اور اس تخت پہ بٹھایا ان بچوں کو میرے ماموں اور جو دوسرے تھے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات جی. جہاں پہ بیت لی گئی تھی میں شاید تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں کہ وہاں سے کچھ کچھ نہ کچھ برکت جو ہے وہ برکت تو کافی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ برکت جو ہے حصہ پایا جی تو یہ جو بیت کا سلسلہ تھا تو اس کی یہ بنیاد ہے تو ہم جب بیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے حضوص و سلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت لی اور لوگ جو ہیں آپ کے ہاتھ پر آ کر بیت لیتے تھے اور آپ بڑے سادہ الفاظ میں جو ہے بیت ہوتی تھی جس کا لبِ لباب یہ ہے کہ لا اللہ محمد رسول اللہ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا آض و نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی پیروی کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مثلا شرائط بیت کی ہم بات کرتے ہیں جو پہلی شرط اس میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بیت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مشتنب رہے گا یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہی والی بات ہے کہ ہر قسم کے شرک سے جو ہے وہ اجتناب کرے گا یہ بیت پہلی شرط تھی جو کہ اشتہار کے ذریعے پہلے ہی شائع کر دی گئی تھی تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے دل میں کچھ انقباض نہ ہو کہ ہم کس بات کا عہد لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بہت واضح الفاظ میں جو ہے یہ اشتہار میں موجود ہے پھر جی بالکل اسی طرح اگر ہم شرائط بیت کا مطالعہ کریں تو ان میں جو تمام باتیں حضرت اکتسم سعود علیہ سات اسلام نے بیان فرمائی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں وہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں قرآن کریم کے جو احکامات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ ان تمام باتوں کا نچوڑ جو ہے وہ ان شرائط بیعت میں بیان کیا گیا ہے اس والے سے حضرت اختسم سہ مور علیہ السلام اسلام خود تحریر فرماتے ہیں کہ یہ عاجز تو محض اس غرض کے کی غرض کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے مذاہب موجود میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا اور دارون و جات میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو آپ نے جو بیعت کے لیے جو شرائط منتخب کی ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو اسلام کے خلاف ہو بلکہ اسلام کا نچور جو ہے وہ ان شرائط میں حضرت ماؤودیہ نے بیان فرمایا ہے جی ظاہر صاحب اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات حضرت مرزا غلام صاحب کا مسیح حمود و مہدی اماؤد علیہ صاحۃ والسلام نے نہیں کی کہ بیت لینا شروع کر دی جی. آپ نے جو بھی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشدات کی روشنی کے تحت کیا اور ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فبا یو ہو جب مسیح ماؤد مہدی ماؤد آ جائے جی. تو اس کو جاؤ اور اس کی بیعت کرو اور میرا سلام اس کو پیش کرو جی. تو یہ حضرت اکتس مسیح ماؤد رسط و سلام نے خود آ آ کام اپنی طرف سے نہیں کیا جی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد یعنی فرمایا تھا اس میں یہ بھی آتا کہ برف کے پہاڑوں کے اوپر سے بھی تمہیں جی. چل کے جانا پڑے جی. یعنی کہ سختیاں بھی براشت کر سختیاں ہی برداشت, ہی برداشت, برداشت کرو بالکل اور اس کی بیت کر کے اس کے یعنی کہ ان کے ماننے والوں میں شامل ہو جی اور بیت اور اس بیت لینے کی مراد اور جماعت کے قیام کی اصل جو مقصد ہے وہ حضور نے خود بھی بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں تا ایسا متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو یعنی کہ متقیوں کی ایک جماعت ایسی قائم ہو دنیا میں جس کا نیک اثر جو ہے وہ دنیا پر پڑے اور دنیا بھی خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے پھر ایک اور جگہ آپ بیعت کے بارے میں ہی فرماتے ہیں کہ بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خوا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی ہے یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھاوے صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا نقصان اسی کا ہے جو قاضب ہے جو دنیا کے لیے بیت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے مور کا مرتکب ہو رہا ہے وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اسے دریافت کرے گا کہ تو نے میرے پاس کیوں کہ تو نے میرا میرا پاس کیوں نہیں کیا اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو ملک السماوات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے یعنی کہ بیعت کا مقصد خطالہ کے ہاتھ میں اپنی جان دینا ہے اور یہی بات جو ہے آپ نے اپنے بیعت کرنے والوں کے سامنے رکھی کہ بیعت کوئی آسان کام نہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ ایک توبہ کر کے جو ہے اور پھر ایک متقیانہ زندگی کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے جی بالکل مگر صاحب اگر کوئی سوال ہے تو ہم لے لیتے ہیں جی امین صاحب لائن پہ ہیں ان کی ہم کال لیتے ہیں عمین صاحب السلام علیکم جی عمین صاحب السلام علیکم آپ کیجیے جی وعلیکم ہیں سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. قیامت سے پہلے ایک آگ آدم سے اٹھے گی تو ساری یہودیوں کو ایک جگہ جمع کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنتے کا حدیث ہے دوسرا جب کے مقام پہ اللہ اللہ کے نبیٰ اللہ علیہ السلام تجال کو قتل کریں گے اور اس قتل کے بعد ترخت اور پتھر یا نبی اللہ میرے پیچھے یہودی چھپائے اس کو مارو تو وہ ان کے سانس سے ہی مر جائیں گے یہ دو اتنی اتنک حدیثیں ہیں ان کے بارے جی میں آپ کا کیا خیالیں مجھے بتاتے ہیں جی, جی بتا بلکل, بلکل, بلکل بتا دیتے ہیں بہت شکریہ امین صاحب آپ کا نہیں امین صاحب کا بڑا اچھا سوال ہے اس میں دراصل حضرت اقتص مسیحِ مودۃ سلام کے جو کام بیان فرمائے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس حدیث کو ہم نے شروع میں صادق صاحب پیش کیا کہ وہ حکم اور عدل ہوں گے اور ایک جو آپ نے فیصلہ فرمایا یہ کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے اننا ناخن و نزل نہ ذکر و ان نا لہو لحافظون. کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کر فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے اور بالکل اس طرح ہمارے پاس موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ و سلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا آپ نے حضرت مرزا صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو قرآن کریم سے بظاہر ہم کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ آ، آ، ٹکرا رہی ہے ہماری سمجھ تم ہم اس کو اس کو کوشش کریں گے اس کی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ قرآن کریم سے نہ ٹکرائے کیونکہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور حادیث بعد میں جمع کی گئی ہیں تو اس میں چونکہ انسانی ہاتھ ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی کوشش پہلی تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کی ایسی تعویل کی جائے جو قرآن کریم کے ہم مانی ہو قرآن کریم کے خلاف نہ ہو پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر ایسی حدیث کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر اتھینٹک کوئی چیز نہیں کوئی صحیح چیز نہیں تو یہ حضرت مرزا صاحب نے ہمیں ایک اصول بیان فرما دیا کہ یہ اصول ہے اور اصول کو اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس میں تضاد نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ کوئی چیز اگر تضاد کرے تو اس کی کوشش کی جائے کہ اس کی تعویل کی جائے اور اگر اس کی تعویل بھی ممکن نہ ہو تو ایسی چیز کو ہمیں رد کرنا ہوگا یہ حضرت مرزا صاحب نے ہمیں تعلیم دی اور بالکل قرآن کریم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی روشنی میں کی اتباع میں بالکل ایسے ہی ہے اب رہا سوال ان کا یہ کہ یہ حدیث یہ ایسی کہہ رہی ہے کہ اس میں سارے یہود مر جائیں گے جو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے یہود اور عیسائی دی مارے جائیں گے تو اس میں سارے مراد نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم ساروں کا معنی کریں گے تو یہ قرآن کریم کے بالکل خلاف بات جا رہی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ قرآن کریم کی سورہ المائدہ آیت نمبر پندرہ میں آپ کے پاس آیت نمبر چودہ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وََ من الوینہ کالو انا نہ سورا اخنہ میسا قم فنسو حزم امّا ذکر فرنا بین حم الداوتاٰ و البغد ال یوملقیامہ فصو ف یونبِ اہم ہم اللہ بما کانو یسنع کہ ان لوگوں ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم ان کا مصاق, ہم ہم نے ان کا میثاق لیا پھر وہ بھی ان میں سے ایک حصہ بھلا بھلا بیٹھے جس کی انہیں تاقیدی تاکیدی نصیحت کی گئی تھی پس ہم ان کے درمیان قیامت تک باہم دشمنی اور بغض مقدر, مقدر کر دیے کر دیے دی ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اس کے بد انجام سے آگاہ کرے گا جو وہ صنعتیں بنایا کہ, کرتے تھے تو ایسی چیز اس میں ہمارے لیے تو بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے پہلی تعویل تو اس کی یہ ہے کہ اس میں سارے نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے چند لوگ ایسے ہوں گے جس کا مقابلہ اگر اکثریت کے ساتھ کیا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ایسا اس کی اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور کیونکہ قرآن کریم بہرحال یہ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں قیامت تک بغض اور نفرت ہوگی اور دشمنی ہوگی تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قیامت تک وہ لوگ موجود رہیں گے تو ہمیں بہرحال ایسی تعویل کرنی ہوگی اس احادیث کی اس حدیث کی یا حدیث کی جو اس قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہ جاتی ہو جی امتیاز صاحب تو ہم حز مسیح علیہ رسطلام کے حوالے سے ان کی باعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سلسلے کا جو ہے وہ قیام کیا گیا جی اور اللہ تعالیٰ کے منشاہ اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے یہ سلسلہ بیت شروع ہوا تو اس کا کچھ پس منظر دوستوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں پھر اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں حضرت مسیح ماؤد علیہ سات السلام پر لوگ جو طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں جس طرح کے وسلم کے اوپر عیسائی اس زمانے میں جی. حض مسیمہ علیہ السلام کے زمانے میں بکثرت جی. اعتراضات کیا کرتے تھے اور لیکن اس کے برعکس جو حضور کے سلام زمانے سلام میں, جی. میں لوگ ہیں جی وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے باوجود اس کے کہ آپس میں مخالفت تھی باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کے جانے دشمن ہو چکے تھے لیکن جو اس وقت کے لوگ ہیں جو عرب ہے وہ آپ کو صادق و رمین کہہ کر بلاتا ہے اور جب وہ آپس سے مشورہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول نہ کر لیں تو ایک دوسرے مشورہ کرتے ہیں تو کس طرح لوگوں کو حضوص السلم سے دور رکھا جائے تو ایک مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے اس کو صادق اور امین کہتے ہیں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں مشہور کر دو کہ اس کو عقل نہیں ہے یا نوزوب اللہ یا کااہن ہے یا ساحر ہے یا اس طرح اس طرح کر کے باتیں جو مرضی تو وہ فیصلے نہیں کر پاتے تھے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو کیا بتائیں کیونکہ آپ لوگوں میں پہلے ہی ایسی مقبولیت پا چکے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے جو ہیں لوگ پہلے ہی متاثر ہیں تو بینی ہی حضرت مسیح ماؤد علیہ و اسلام کے زمانے میں آپ کے دعوے سے قبل لوگ آپ کے بارے میں یہی خیالات رکھتے تھے اور ایک لمبی فہرست ایسے لوگوں کی جنہوں نے باوجود اس کے کہ آپ کی بیت نہیں کی لیکن آپ کی خدمات کو سراہا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس زمانے میں یہ شخص نہ ہوتا تو اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا عیسائیوں کے ہندوؤں کے جوابات دینے والا کوئی نہ تھا اس کی بعض مثالیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں مثلا ایک مثال جو ہے مسیمہ اور سعت و اسلام کے بارے میں <coughs> جو آپ کے بعد میں سب سے بڑے مخالف بنے مولوی محمود حسین بٹالوی صاحب وہ لکھتے ہیں اب یہ حضرت مسیم صلی اللہ علیہ نے جب اپنی تصنیف جو ہے براہین احمدیہ وہ شائع فرمائی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ کتاب اس زمانے میں موجود اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تعلیف نہیں ہوئی اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہے مخالفین اسلام خصوصاً آریہ و برہم سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھایا ہو تو یہ دیکھیں کن الفاظ میں حض مسیح مود رسات اسلام کی تصنیف کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ شاید کوئی مبالغہ سمجھتا ہو یعنی کہ وہ بالکل بھی اپنی طرف سے مبالغہ نہیں کر رہے عین بعین وہی حالت بیان فرما رہے ہیں اور واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ پچھلے جتنی صدیاں گزری ہیں شاید ہی کسی نے اس رنگ میں اسلام کی خدمت کی ہو جتنا حضمسیم اور اللہ علیہ اسلام نے فرمائی ہے جی بالکل ایک اور بڑا نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے وہ اپنی اخبار وکیل سر میں لکھتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے جس کی دو مٹھیاں بجلی کی دو بیڑیاں تھیں وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے تیس برس تک زلزلہ اور طوفان رہا جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا مرزا غلام احمد صاحب کادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے اور مٹانے کے لیے اسے امتدادِ زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں ان کی خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کلم کھلا اعتراف کیا جا تاکہ وہ محتمم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے تو صادق صاحب یہ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے کس طرح حضرت مرزا صاحب کو یاد کروایا جی بالکل یہ تو حضرت اکتس مسیح ماحول لسات و اسلام کی اسلام کے دفاع میں جو تحریرات تھیں جو متعدد کتب آپ نے تحریک فرمائی اس حوالے سے ان کا ذکر ہے اس کے علاوہ حضرت اکتسم سید محدود اسلام کی ذات کے بارے میں کہ کس طرح آپ شروع سے ہی متقی پرہیزگار اور تقوع شوار انسان تھے اس کی گواہی بھی جو ہے وہ ہمیں آپ کے مخالفین میں ملتی ہے وہ مجبور تھے اس بات پر کہ آپ کی متقی ہونے کی آپ کی پرہیز، پرہیزگار ہونے کی خود گواہی دے اس حوالے سے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو شروع میں تو آپ کے ساتھی تھے آپ کے دوست تھے بچپن سے آپ کو جانتے تھے لیکن جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو اس کے بعد آپ کے سخت مخالف ہوئے وہ حضرت اکتسمسی معود علیہ صلاۃ اسلام کو بچپن سے جانتے تھے وہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولف براہی نے احمدیہ یعنی حضرت اکتسمسی معود علیہ سلاۃ اسلام کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے مولف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب ہیں اور مزید لکھتے ہیں کہ مولف براہیین احمدیہ مخالف و مفافق کے تجربہ اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شوار ہیں تو یہ گواہی جو ہے حضرت رسم مسیح معودیہ ساط اسلام کے مخالف شخص نے دی کہ کتنے وہ تقوع شوار تھے پرہیزگار تھے ایک جی. کی انسان تھے اسی طرح, جی. طرح ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں مولوی سراج الدین صاحب وہ حضرت اکتس مسیح سعود سات اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب اٹھارہ سو ساٹھ یا اٹھارہ سو اکسٹھ کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر تھے اور اس وقت آپ کی عمر بائیس یا تیئیس سال کی ہوگی اور ہم چشمدید شہادت سے کہتے ہیں کہ جوانی میں نہایت سالے اور متقی بزرگ تھے تو یہ مخالفین کی گوائیاں ہیں حضرت تسم سی مود الحساط اسلام کی جوانی کے بارے میں دعویٰ کے بہت پہلے کہ کس طرح آپ اسلام کے جو شوائر ہیں Uh, ان پر عمل کرنے والے تھے متقی تھے پرہیز کار تھے تو ان گوائیوں کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جب حضرت مسیح مود علیہ سات اسلام کے جو دعوے ہیں ان کا مطالعہ کریں جی امتیاز صاحب آپ نے ایک مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کا ایک اقتباس پڑھا تھا جی اس کا کچھ اور حصہ بھی ہے جی بالکل جس میں جو حصہ آپ نے پڑھ دیا ہے وہ میں چھوڑتے ہوئے آگے پڑھتا ہوں جس میں فرماتے ہیں کہ حضور کی تحریرات کے بارے میں کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گران بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نذرائع قائم رہے گا یعنی کہ جب تک امت مسلمہ میں خون ہے خون دوڑ رہا ہے مذہبی جوش ہے اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان اس کا جذبہ ہے تو لازماً حضرت مسیح ماود علیہ صاحب السلام کی جو تحریرات ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا جو دلائل آپ نے پیش کی ہیں ان کو ماننا پڑے گا ان کو سمجھنا پڑے گا تو یہ بات بہت واضح ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضر مسیمہ اسلام کو ان کے زمانے میں دیکھا ان کی شخصیت کو پرکھا ان کی تحریرات کو بغور پڑھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں لیکن ان آپ کی کتب کا جو ہے وہ مطالعہ نہیں کرتے اسی طرح حضرت خواجہ غلام فری صاحب چانچڑا شریف والے تحریف فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حق پر ہیں یہ میں ان کے الفاظ نہیں پڑھ رہا جنہوں نے بیعت کی یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت میں شامل نہیں تھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حق پر ہیں اور اپنے دعوے میں راست باز اور صادق ہیں اور آٹھویں پہر اللہ تعالیٰ حق سبحانہ ہو کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں یعنی کہ راتوں کو ٹھوٹ کر بات کرتے ہیں اور اسلام کی ترقی اور دینی امور کی سر بلندی کے لیے دل و جان سے کوشاں ہیں میں ان میں کوئی مضموم اور کبی چیز نہیں دیکھتا اگر انہوں نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ بھی ایسی بات ہے جو جائز ہے جی. یعنی کہ بیت تو نہیں کی لیکن نہ آپ کے دعووں میں اس طرح اعتراض کی جس طرح کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں بلکہ آپ کی خدمات کو قبول کیا ان کو سراہا اور سمجھا ہے کہ یہ جی. جو آپ کے جو خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل قدر ہیں بالکل زاہد صاحب اور یہ سارے وہ علماء ہیں اور مفکرین ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں لیکن دیانتداری اور سچائی نے یہ تقاضہ کیا کہ وہ حق بعد کہیں اسی طرح اہرار کے جو ایک مفکر چودھری افضل حق صاحب رہے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ آریہ سماج کے وجود میں آنے آنے سے بیشتر آریہ سماج کے وجود میں آنے سے بیشتر اسلام جست بے جان تھا جس میں تبلیغ... تبلیغی حص مفقود ہو چکی تھی مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں تو کوئی جماعت تبلیغی اغراض کے لیے پیدا نہ ہو سکی ہاں ایک دل مسلمانوں کی غفلت سے مسترب ہو کر اٹھا ایک مختصر سی جماعت اپنے گر جمع کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بڑھا اپنی جماعت میں وہ اشاتی تڑپ پیدا کر گیا جو صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لیے بلکہ دنیا کی تمام اشاعتی جماعتوں کے لیے نمونہ ہے تو یہ بڑے کھلے الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح حضرت مرزا صاحب مسیح ماؤد المحدی ماؤد علیٰ صاحب نے اسلام کی اشاعت کا کام کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے الحامن یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا جی. اس وقت حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ایک سڑک بھی نہیں جاتی تھی بالکل وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحامن یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا آج اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہم مغرب میں بیٹھ کر کینیڈا میں بیٹھ کر دنیا کے کونے میں بیٹھ کر حضرت مسیح ماؤود و مہدی ماؤد علیہ صد و اسلام کے پیغام کا اظہار کر رہے ہیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ تین موجود مہمانان گرامی موجود ہیں زاہد عابد صاحب امتیاز احمد صاحب اور صادق احمد صاحب آج کا ہمارا موضوع جماعت احمدیہ کی ابتدا جس کو جماعت احمدیہ یوم کے نام سے جانتی ہے اور اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ناصر صاحب ہیں ناصر صاحب کی کال لیتے ہیں ناصر صاحب السلام علیکم جی ناصر صاحب السلام علیکم آپ پہ ہیں جی وعلیکم السلام السلام علیکم السلام جی میں سوال یہ پوچھا ابھی میں سن رہا تھا میں ایکچولی ابھی ریڈیو کھولا تھا جب مولانا عبد الکلام آزاد صاحب کے بارے میں مرزا سے جو بھی مرزا سے تحریر نے نجات ان کی تحریر جو مجھے ہے تو پلیز میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک قرآن اور حدیث کو فالو کرتا رہے گا اس کو تو ہر علما اقرام مانیں گے لیکن جب سے مرزا علامہ قادی یعنی قرآن سے منارف ہوئے جیسے خاتم نبین کا مسئلہ عیسیٰ اسلام کا وہ مانتے تھے ہر مولوی ہر علماء کرام ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے دعویٰ ان تو تو مرزا قرآن... صاحب جب قرآن سے مخالف ہوئے تھے انہوں نے بھی آٹومیٹک ان کے مخالف ہونا تھا تو میرا اس کا تھوڑا سا مجھے کنفیوز ہے جواب دینا پلیز شکریہ ناصر صاحب آپ کا جی جی انتیاز صاحب جی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح و مہدی ماؤد السلام نے قرآن کریم سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی اگر ہمارے دوست پروگرام کی جو ریکارڈنگ اب یوٹیوب پہ آ جاتی ہے تو اس کو اگر سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی جب سے شروع سے ہم نے بات شروع کی ہے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن کریم یا احادیث سے ہٹ کے کی ہو جو خاتم النبی کی بات زاہد صاحب انہوں نے کی ہے اس کے بارے میں ہم نے متعدد بعد گفتگو بھی کی ہے لیکن ایک صرف چھوٹے سا ایک دو منٹ كے لیے میں کر دیتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے وہ کوئی اتنا خاص اختلاف نہیں ہے نبی حضور صلی اللہ علیہ و سلم بعد نبی آنے کے یہ بھی لوگ قائل ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے نبی آنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی آ چکا ہے جس نے آنا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی جو ہے وہ بنی اس بنی اسرائیل کا نبی ہے وہ زندہ آسمان پر چلا گیا تھا اور اب وہ واپس زندہ آسمان سے آئے گا تو یہ ایک ایسے نبی کا انتظار کر رہے ہیں جو امتی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے اور دوسرا ایسے نبی کا انتظار کر رہے ہیں جو جس کے بارے میں قرآنِ کریم کی تیس آیات یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکا ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم بارہ احادیث میں ذکر فرما چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے وہ قرآن کریم اور آ حضور صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے جو بیان فرمودہ چیزیں ہیں ان کے مطابق کہا ہے رہا کہ ان جو علماء ہیں انہوں نے اختلاف کیا یا نہ کیا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں ہم نے حادیث بھی پڑھی تھی تو اگر علماء کی حالت درست ہوتی اور وہ قرآن کریم اور شریعت پر عمل کر رہے ہوتے تو مسیح ماؤد و مہدی ماؤود علیہ صاحب اسلام کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں, ہیں یہاں پہ موجود جو میں ابھی یہاں پہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا صرف ایسے جواب لمبا ہو جائے گا امتیاز صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے تو ان کی تعریف کرتے تھے جی. پھر جب اعتراض دعوے ہوئے تو اس وجہ سے وہ مخالف ہو گئے بین ہی وہ بات ہے جو آزوس و سلم کے سلسل. دور سلسل. میں سلسل. وہ کیا کرتے تھے جس کی مثال میں نے دی کہ کفار کہتے صادق اور امین اور بعد میں کہتے کہ یار اب کس طرح لوگوں کو ان سے دور رکھیں تو اپنی طرف سے بعض ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے تو بینی ہی اسی طرح حضرسیمہ صاحب السلام نے جو ہے ان کی پچھلی زندگی ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ میں وہ باتیں جو لوگ آپ کی طرف منصوب کرنے لگے وہ نہیں پائی جاتی تھیں اور جو ہم نے مثلاً ابوالکلام آزاد کا حوالہ پڑھا ہے یہ انیس سو گیارہ کا حوالہ ہے جی حضر مسیمہ سطح تو انیس سو آٹھ میں فوت ہو گئے تھے انہوں نے ساری کتابیں اور دعوے دیکھے ہوئے ہیں جی اس کے بعد اس کے مخالف تو کوئی حوالے نہیں ملتے اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کے سامنے وہ تمام دعوے موجود تھے کتب کا مطالعہ کر چکے تھے اور باوجود اس کے جس طرح کے میں نے ایک حوالہ پڑھ کے بھی انہوں نے سنایا کہ اگر وہ میدی اور عیسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بات بھی جائز ہے یعنی کہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت مسیم سلطو اسلام کے یہ دعوے ہیں اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جائز ہیں جی بالکل تو دی. جس سے واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بعد میں اپنا موڈ چینج کر لیا لیکن واضح ہے کہ ان علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب ساری دیکھی ہوئی تھیں کے جی. دعووں سے واقعی تھے اس کے باوجود جی. مسلمان بھی سمجھتے تھے اور اپنے دعووں میں بھی ان کو قبول کرتے تھے بالکل ایسے ہی ہے اور اگر گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے تو ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی جی. یہی آتا ہے قرآن کریم میں کہ تو, تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا ہماری آنکھوں کا تارہ تھا جی. تو نے یہ کیا کام کر دیا تو امبیا جب دعوے کرتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں اور سخت مخالفت ہوتی ہے اور اس مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کامیابی بے کامیابی سے نوازتا ہے حضرت مرزا صاحب نے یہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ میں مسیح ماود و مہدی ماؤد ہوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کے الفاظ ہیں سننے کے لائق ہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے یہ ظاہر صاحب آج نہیں فرما رہے یہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو نواسی اٹھارہ سو اکانوے کی بات ہے اس وقت حضرت مرزا صاحب کو صرف چند لوگ جانتے تھے ٹھیک ہے جا. آپ فرما رہے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے اور خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ راضی نہیں ہوگا جب تک اس کو کمال تک نہ پہنچا دے اور وہ اس کی آپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا پھر فرمایا کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتناؤں سے نہ ڈرے تو یہ واضح الفاظ میں آپ نے فرما دیا کہ عظیم الشان ترقی ملیں گی اور دراصل اسلام کی نشتِ ثانیہ ہوگی اور آپ سب یہ جو فرما رہے ہیں یہ سب فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہوا ہے کہ این چشمہ رواں بکھ بخل کے خدا, خدا دے ہم یا قطرہ زباہر کمال محمد است کہ یہ جو ایک رواں چشمہ فیض کا جاری ہے یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل فیض ہے اور اس فیض کا صرف ایک قطرہ ہے جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ اب مرزا حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا مکرم صاحب کوئی سوال ہے جی سوال تو ہیں لیکن ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کیونکہ اب تھوڑی دیر میں خطبہ جمعہ جی پیش کریں گے جو ہمارے ساتھی ہولڈ پہ ہیں ان سے میری معذرت کہ آپ کو تکلیف ہوئی آپ ہولڈ پہ رہے لیکن اب وقت رعایت نہیں دے رہا کہ ہم نئے سوال لیں اور پھر ان کا خواتر خواہ جواب دیں اختتامی کلمات جو ہیں وہ آج ہمیں دیں گے جیسا صاحب آپ نے علیہ اسات کے ایک حوالے سے ذکر کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچوں گا ایک دو رات قبل ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک دوست نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ وہ 1989 میں یو کے جلسے میں شامل ہوئے تو وہاں پر کوئی انگریز شخص جو ہیں وہ پاکستانی لباس میں جنا ٹوپی پہنے ہوئے موجود تھے جی. تو کہتے کہ میں سمجھا کہ شاید کوئی احمدی ہے جس نے بات کی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا کہتے شام کو ہم اپنی رہائش پہ گئے تو وہاں پر موجود تھے تو میں نے جب ان سے بات کی تو کہتے ہیں کہ میں تو احمدی نہیں ہوں میری دنیا پہ لگی ہوئی ہے شہر والوں کی طرف سے اس طرح تو میں تو اس لیے آیا ہوا ہوں یہاں پر <laughs> تو اس کے بعد وہ کہتے کہ اس سے تھوڑی بہت سلام دعا ہوئی مائیکل غالباً اس نام انہوں نے نام بتایا تھا تو اس نے بڑی غور سے حضور کے دیکھا اس سال وہ کہتے ہیں کہ صحابی جو سبز پگڑی والے جماعت میں جانے جاتے ہیں وہ بھی یو کے آئے ہوئے تھے حضرت راب رحمہ اللہ نے ان کو دی. خاص طور پر صحابی کو بلایا تھا کیونکہ جماعت کے سو سال اس وقت 1989 میں پورے ہوئے تھے تو ان کو خاص بلایا گیا تھا اس جلسے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پر مجمعے میں جمع ہیں مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ دیکھوں جی تو کہتے میں نے دیکھا لوگ بڑھ بڑھ کر جو ہے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے تو میں نے بھی ہاتھ ملایا تو کہتے مجھے ایک ایسا بجلی کا جھٹکا سا لگا جی کہ عجیب ایک فیلنگ ہوئی تو کہتے اس کے بعد جو دوست کہانی بیان کر ذکر کر رہے تھے تو کہتے جی اس کے بعد میری ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی اور پھر میں واپس آ گیا وہ کینیڈا کے تھے تو کہتے ہیں واپس آ گیا لیکن اس کے بعد کہتے ہیں میں کادیان گیا ایک جلسے کے لیے جی سال بعد یا شاید سال تو کہتے کہ دور سے دیکھا کوئی ایک اور گورا شخص ادھر بیٹھا ہے جی تو کہتے مجھے تجسس ہوا تو میں گیا دور سے دیکھا میں نے کہا یہ تو وہی بندہ ہے ٹھیک تو میں نے اس کو کہا کہ تم ادھر کدھر کہتا میں نے جو ہے نا بیت کر لیا ہے ٹھیک کہتا میں نے جب یہ بات سنی کہ ایک اس گاؤں میں بیٹھ کے بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کی کینور پر خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کی نام پہنچ گا اور کہاں تک اس کا پیغام پہنچا ہے یقیناً یہ خدا پیغام ہے تو وہ بات ہے کہ جو بھی کام کیے وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق تھا منٹ میں رہے تھے کہ جب تک مسیمۃ اللہ قرآن کے مطابق عمل کرتے رہے یا بات کرتے رہے اس وقت بزرگان جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن سے انحراف کیا تو لوگ بھی دور ہو گئے تو اس حوالے سے میں ایک اعتباس پیش کرنا چاہتا ہوں تسمس السلام کا جی آف فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لبِ لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل بفضلِ تفیق باری تعالی اس عالمِ گزران سے کوچ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خاطب النبیین و خیر المسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اقمالِ دین ہو چکا اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتمے کتب سماوی ہے تو یہ حضرت ماؤسۃ اسلام کا دعویٰ تھا یہ آپ کے عقائد تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن شریف کے بارے میں جزاکم اللہ وسلمین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے زاہد عابد صاحب امتیاز احمد صاحب اور صادق احمد صاحب تینوں مہمانوں کا شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے کنٹرولز پہ آج اظہر احمد صاحب تھے ان کا شکریہ اور سامعین سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کو سنا آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی دعاؤں میں پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو یاد رکھیں اور ان گزارشات کے ساتھ اب آپ کی خدمت میں ہم خطبہ جمعہ پیش کرنے لگے ہیں جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات و اسلام نہیں خلیفت المسیح اور خام سید اللہ تعالیٰ بن نے پرسوں جمعے کے دن ارشاد فرمایا لندن میں اس خطبے کو سنیے اور دیکھیں کہ امام جماعت احمدیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اپنی جماعت کے لیے اور کس طرح ان کی توجہ دلا ہیں نیکی کی طرف اور اس کے ساتھ ریڈیو ایمیا کے سامین سے مکرم نذیر اور ساتھی اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ اشد اللہ ہوا دری کلو واشد محمد نبد رسول من شیتا نرجین رہم الحمد للہ رحم رہ نس دن حضرت وسیمہ عدیہ السلۃ ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہ کا مقام بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ گرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرتا کرنا چاہتا ہے بس وہی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز ہرگز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا <clears throat> وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے اگر کہے کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی آپ نے فرمایا کہ صحابۂ کرام وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنے کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے بس یہ وہ مقام ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ کا جو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جب ہم صحابہ کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے عملی نمونوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تبھی ہی ان کا اہم مقام اوپر کر سامنے آتا ہے اور یہ مقام جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے کہ یہ ان کی سیرت ان کا اسوا ان کے کام ان کی اطاعت ان کے عبادت کے معیار یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں سکون باز صحابہ کچھ واقعات بیان کروں گا ایک صحابی ابو زانہ انصاری تھے انہوں نے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے اسی طرح عہد کی جنگ میں بھی شمولیت کی ہے توفیق ملی اور جنگ کا رخ پلٹنے کے بعد یعنی جب مسلمان پہلے ہم جیت رہے تھے پھر رخ پلٹا اور ایک جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پسا ہو گیا تو جو صحابہ اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے ان میں حضرت بدہ جانا بھی شامل تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ انتہائی زخمی بھی ہو گئے تھے لیکن ان زخموں کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے یہ واقعہ بھی آپ کے متعلق ہی روایت میں آتا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بلند کر کے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو آج اس تلوار کا حق ادا کرے گا تو حضرت ابو جانا انصاری ہی آگے بڑھے تھے اور کہا تھا کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھ کر ان کو تلوار دے دی پھر انہوں نے دوبارہ جرت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق ادا کس طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار کسی مسلمان کا خون نہیں بہائے گی دوسرے کوئی دشمن کافر اس سے بچ کر نہیں جائے دشمن کافر وہ کافر جو دشمنی کرنے والے ہیں جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں ان کے خلاف استعمال کرنی ہے آپ یہ تلوار لے کر بڑے فخر سے اور اکڑ کر میدان جہاد میں آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام حالات میں تو اللہ تعالی کو بڑائی کا اس قسم کا اظہار جو ہے پسند نہیں ہے لیکن آج میدان جنگ میں ابو زانہ کی اکڑ اکڑ کر چلنے کی ادا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی جنگ جما میں مسلمہ کو جواب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ نے شہادت پائی انہوں نے بڑی بہادری سے قلعے کا دروازہ کھولنے کے لیے جو اندر بند ہو گیا تھا وہ قلعے میں اور دروازہ بند کر لیا تھا ایک تدبیر کی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے دیوار سے اندر پھینک دو بڑی اونچی فصیل تھی اس طرح جب ان کو پھینکا گیا تو گرنے سے ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے حیرت انگیز جرت اور مردانگی کا اظہار تھا جو انہوں نے کیا لیکن بہرحال اس حالت میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے ایک دفعہ بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ شاید میرے دو عمل اللہ تعالی قبول کر لے ایک یہ کہ میں کوئی لقف بات نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں نہیں کرتا دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہے فی <تصفح> حضرت محمد مسلم مسلمان،, مسلمان کا ذکر ملتا ہے جو ابتدائی انصاری مسلمانوں میں سے تھے بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے عہد کی جنگ میں محمد بن مسلمان نے بھی تھے جو بڑی ثابت قدمی سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے یہ خصوصیت جو ان کو حاصل تھی وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس طرح بھی پوری ہوئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو اپنی تلوار عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تک مشرقین کے ساتھ تمہاری جنگ ہو اس تلوار کے ساتھ ان سے جنگ کرتے رہنا اور جب ایسا زمانہ آئے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں تو یہ تلوار توڑ دینا اور اپنے گھر بیٹھ جانا یہاں تک کہ کوئی تم پر تم پر حملہ آور ہو یا تمہاری موت آ جائے انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور یہ عمل حضرت عثمان رضا لنہو کی شہادت کے بعد کیا کہ عملاً اس تلوار کو توڑ دیا اور لکڑی کی ایک تلوار بنائی جو میان میں لٹکاتے تھے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو لگے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ رو قائم رہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تمیل بھی میں نے کر لی ہے کہ اب لوہے کی تلوار نہیں رکھنی اور لکڑی کی تلوار کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی باد صاحبہ کہتے تھے کہ فتنے کا اگر کسی پر اثر, اثر نہیں ہوا یعنی وہ فتنہ جب حسن عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں شروع ہوا تو اگر وہ کسی پہ اثر نہیں ہوا اس کا تو وہ محمد بن مسلمان تھے انہوں نے فتنوں سے بچنے کے لیے ویرانے میں ڈیرہ ڈال لیا اور فرماتے تھے کہ جب تک فتنے ٹل نہیں جاتے میرا یہی ارادہ ہے کہ میں ویرانوں میں زندگی گزاروں بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب جنگ کی تو اس لیے کہ مذہب پر حملہ ہو رہا ہے اس لیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرقین جو دین کو ختم کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں ان سے لڑو جب تک مسلمان اس بات پر قائم رہے ان کی طاقت بھی ایسی رہی کہ وہ والے پاتے رہے اور جب آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں جب منافقین کی باتوں میں آ کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے تو بے شک حکومتیں تو چلتی رہیں لیکن عبادت نہیں رہی اور آہستہ آہستہ حکومت بھی کمزور ہوتی گئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں اختلافات جو ہیں مسلمانوں کے ان کی انتہا ہوئی ہوئی ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دوسری پیش گوئی بھی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے کہ اندھیرے زمانے کے بعد جب روشنی کا زمانہ آئے مسیحی کا زمانہ آئے تو مسیح موت کو مان لینا اور جماعت کے ساتھ منسلک ہو جانا کہ اسی میں برکت ہے لیکن اس آنے والے کو نہ مان کر مسلمان اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور اس اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر غیر مسلم دنیا عملاً مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے حضرت محمد مسلمہ کے انتہائی صاحب رائے ہونے اور اطاعت گزار ہونے کی بھی کی واقعات ملتے ہیں اور اس وجہ سے خلفاء ان پر بہت اعتماد کرتے تھے خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے انہیں بہت بعض اہم کام دیے بعض مہیم کی کیں حضرت عمر تو بعض دفعہ مال کی جو شکایات آتی تھی مختلف جو کام کرنے والے تھے نظام کی طرف سے مقرر تھے ان کے خلاف جب دوسرے ملکوں سے دوسری جگہوں سے آت شکایات آتی تھیں تو ان کی تحقیق کے لیے ابو مسلمہ کو محمد بن مسلمہ کو بھیجا کرتے تھے ایک ابتدائی صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ خوش قسمت تھے جن کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینہ میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا ابتدائی زمانے میں ہر شخص کی خواہش تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کیا فرمائے اور ہر ایک اس وقت اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہا تھا آپ کی خدمت میں درخواست دے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی یہ ٹھہر جائے گی <تصفح> ابو ایوب انصاری کی خوش قسمتی ہے کہ اونٹ نے ان کے گھر کے سامنے روکی لیکن لوگوں کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر بھی قریب ہیں ہمارے یہاں ٹھہریں اس پر آپ نے قرآن دادی کی اور پھر قرآن دادی میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا نام ہی نکلا ان کے گھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور قیام کا واقعہ ہے رات جو گھر تھا ان کا دو منزلہ تھا اوپر کی منزل میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے نچلا حصہ سارا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے پیش کر دیا ایک رات اوپر کی منزل میں یہ تھے تو پانی کا ایک بڑا گھڑا یا برتن تھا وہ ٹوٹ گیا مٹی کے برتن ہوتے تھے پکی مٹی کے اس میں رکھے پانی رکھا جاتا تھا اب بھی ہم ہمارے تیسری دنیا میں غریب ملکوں میں پاکستان میں افریقہ میں ایسے برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو بہرحال وہ ٹوٹ گیا ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی سائی رات اس کو خوش کرتے رہے اپنے لحاظ سے اگلے دن انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا واقعہ سنایا اور عرض کی کہ حضور آپ اوپر کی مدد میں رہائش رکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور تقریباً چھ سات مہینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے ہاں مقیم رہے مہمان نوازی کا بھی انہوں نے خوب حق ادا کرنے کوش کی کوشش کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے کھانا کھاتے تھے روایت میں لکھا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے وہاں سے جب بچ کے آتا تھا کھانا تو وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے ایک روز دیکھا کہ کھانے پر آپ كی نشان نہیں ہے اور کھانا کھایا ہوا نہیں لگ رہا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی كی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ نے آج کھانا نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا میں کھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس میں پیاز اور لہسن ڈالا ہوا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں اس لیے نہیں کھایا حضرت یوب انصاری نے عرض كی کہ جسے حضور پسند نہیں کرتے اسے میں بھی نہ پسند کرتا ہوں اور آئندہ یہ دونوں چیزیں نہیں کھاؤں گا عجیب عشق و محبت کے قصے ہیں یہ حضرت ابو ایوب انصاری تمام غذبات میں شامل ہوئے خیبر کی جنگ میں یہودی سردار جو جنگ میں مارا گیا تھا اس کی بیٹی صفیہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو رخسانے کے اگلے دن صبح جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ یو بنساری باہر پیرے پر کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم پہرے پر کھڑے ہو انہوں نے عرض کی کہ الصفیہ کے عزیز رشتہ دار کیوں کو رشتے داروں کو ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے کچھ مارے بھی گئے ہیں اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ کوئی شرارت نہ کرے کوئی آگے اپنا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے اس لیے میں پہرے کے لیے آ گیا تھا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ ابو ویوب کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا جس طرح رات بھر یہ میری حفاظت کے لیے مستدر ہے روم میں بھی شامل ہوئے باوجود اس کے کہ کیا بوڑھے ہو چکے تھے صرف اس لیے شامل ہوئے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کستنطینیا کے بارے میں پیش خبری تھی اس کو آپ دیکھ سکیں آپ بہرحال اس میں بیمار بھی ہو گئے جب آپ سے آپ کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہنا اور میری قبر دشمن کے علاقے میں جہاں تک جا سکتے ہو وہاں جا کر بنانا چنانچہ رات کو آپ کی وفات کے بعد رات کے وقت آپ کا جنازہ دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جایا جا سکتا تھا لے جایا گیا اور وہاں کی تدفین ہوئی ان کی قبر آج بھی ترکی میں ہے اور دیکھنے والے بتاتے ہیں بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ لوگوں نے بعض بدعات والی روایتیں بنا لی ہیں کہ ان سے مانگتے ہیں ان سے تو ہی مانگتے باہر لیکن دعا جو ان کی قبر پہ کی جائے قبول بھی ہوتی ہے بہرحال یہ بعض کہانیاں بھی بن جاتی ہیں بعد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حفاظت اور امان کی جو دعا کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سی جنگوں میں شمولیت کی اور باوجود بڑی لمبی عمر اور ہر جگہ غازی بن کر آئے اور بڑی لمبی عمر پائی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب بھی حضرت عبداللہ بن روا تھے جو عرب کے مشہور شاعر بھی تھے اور شاعر رسول کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے غذبۂ بدر کے ختم ہونے کے بعد فتح کی خبر بھی مدینہ پہنچانے والے آپ ہی تھے حضرت عبداللہ بن روا کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت اور غیرت کے اظہار کے بھی واقعات ہیں جن کا ایک جگہ یوں ذکر ملتا ہے کہ عروہ سے روایت ہے کہ حضرت اسمہ بن زید نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان تھا اس کے نیچے فدق کے علاقے کی چادر تھی آپ نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا آپ حضرت بن وعدہ کے عیادت کے لیے بنوارس بن حدرج قبیلہ میں تشریف لے گئے یہ بدر کے واقعے سے پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرقین اور یہود ملے جلے بیٹھے تھے ان میں عبداللہ بن ابئی بھی تھا اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن روحہ بھی تھے جب مجلس میں قریب پہنچے تو وہاں سواری کی وجہ سے تھوڑی سی گرد جو تھی اڑی عبداللہ بن اوئی نے اپنی ناک اپنی چادر سے ڈھانپ لی پھر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ ڈالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السلام علیکم کہا پھر ٹھہرے اور سواری سے اترے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان پر قرآن پڑھا عبداللہ بن نبئی کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے شخص یہ اچھی بات نہیں اگر جو تم کہتے ہو سچ ہے پھر بھی ہماری مجالس میں ہمیں تکلیف نہ دو اور اپنے ٹیرے کی طرف لوٹ جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کے پاس بیان کرو وزت عبداللہ بن روا نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ آپ ہماری مجلس میں تشریف لایا کریں ہم یہ پسند کرتے ہیں اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ جو ان کا سردار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کا غیرت اور محبت کا بے اختیار اظہار تھا جو عبداللہ بن روا نے کیا اور ان سداروں اور دنیا داروں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں اصحاب کو بھیجا جن میں حضرت عبداللہ بن روا بھی شامل تھے جمعہ کا دن تھا مہم میں شامل باقی اصحاب صبح کو ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے پھر ان سے جامع لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو کہ مسجدیں موجود ہیں تو نماز جمعہ کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کس چیز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے سے روک رکھا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری حد خواہش اور تمنا تھی کہ میں نماز جمعہ میں حضور کے ساتھ شریک ہو کر حضور کا خطبہ سن لوں اور پھر پیچھے سے جا کر اس رستے سے جا گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ سب بھی تم خرچ کر ڈالو تو جو لوگ حسب ہدایت جہاں ضروری ہے جو اطاعت ہے وہ فرض ہے عصب ہدایت علیہ صبح مہم پر روانہ ہو کر سبقت لے گئے وہ اجر اور ثواب میں وہ اجر اور ثواب تم ہرگز نہیں پا سکتے اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب کسی غصبے پر یا مہم پر جانا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن روا سب سے پہلے اس دستے میں شامل ہوتے اور سب سے آخر میں مدینہ واپس بیٹا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت الواء بن زبیر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذبۂ موتا میں حضرت بن حادثہ کو سردار لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت سنبھالیں گے اگر عبداللہ بھی شہید ہوں تو مسلمان جس کو پسند کریں اس کو اپنا سردار بنا لیں اس لشکر کی روانگی اور الدا کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن روا رونے لگے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ روتے کیوں ہوں کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے دنیا سے ہرگز کوئی محبت نہیں ہے اس کا کوئی شوق نہیں لیکن میں نے اس عائد کہ وہ ان بن کم کانا اللہ رب کا حتم المقیہ کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک شخص کو ایک دفعہ ضرور آگ کا سامنا کرنا ہے بس میں نہیں جانتا کہ پلس رات پر چڑھنے کے بعد فار اترنے پر میرا کیا حال ہوگا لیکن ان اللہ کا خوف رکھنے والوں کے بارے میں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انجام کی خبر دی اس کا بھی ذکر ملتا ہے رسول علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ محتا کے عمرہ لشکر کے بارے میں کہ میں نے ان کو جنت میں سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے پس یہ لوگ اپنی مراد کو پانے والے تھے ان کا جذبہ شہادت ان کے ایک شعر سے یوں ظاہر ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے تیر اور نیزے ایسے تیر اور نیزے مجھے لگیں جو میرے جو میری آنتوں سے گزر کر جگر کے پار ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کہ ہاں میری شہادت قبول ہو جائے اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو یہ کہیں کہ خدا اس کا بھلا کرے کیسا عظیم غازی تھی جنگ متا میں یہ شہید ہوئے تھے اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ موتا کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ روسانیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر کل شاہ روم سے مدد طلب کی اور اس نے دو لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھجوایا ہے اس موقع پر مسلمان عمرائے لشکر نے وہاں مشورہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہیے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے کمک بھجوائی جائے یا پھر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن روا نے مسلمانوں کے بہت حوصلے بڑھائے اور ان کی رزمی شاعری بھی خوب کام آئی مسلمانوں کا تین ہزار کا لشکر دو لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں اکیلے آگے بڑھا حضرت عبداللہ بن رواح کی تمنا شہادت کا ذکر حضرت زید بن ارکم یوں بیان کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن رواں مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کر کے غذبۂ محتاٰ میں ہمراہ لے گئے زید بن ارکم کو حضرت عبداللہ بن روا نے ایک یتیم بچے کے طور پر لے کر پالا اور ان کی تربیت کی تھی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت عبداللہ بن رواح کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا جس میں اپنے اہل خانہ کی یاد کے ساتھ یہ ذکر تھا کہ اب میں کبھی لوٹ کر واپس گھر نہیں جاؤں گا بڑے مدد سے وہ شیر گنگنا رہے تھے جن میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ اپنی اہلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جمع رات کی وہ شام جب تم نے میرے اونٹ کے پالان کو سفر جہاد کے لیے درست کیا تھا اور آخری دفعہ میرے قریب ہوئی تھی تیری وہ حالت کیا خوب و مبارک تھی تجھ میں کوئی ایب یا خرابی تو نہیں مگر اب میں اس میدان جنگ میں آ چکا ہوں اور اس سے لوٹ کر میں تمہاری طرف کبھی واپس نہیں آؤں گا وہ ہے اپنے اللہ خانہ کو یہ ان کا گائے پانا اللہ داتھ کم سنجید دیں یہ سنا تو سردہ ہو کر روتی ہے رسمۃ اللہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ نہ سمجھ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شہادت فرمائے تو تیرا کیا نقصان بلکہ تم تو میری سواری لے کر اکیلے آرام سے بیٹھ کر واپس لوٹو گے میدان جہاد میں حضرت عبداللہ بن روا نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے حضرت عمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کرتے تھے کہ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن روا لشکر کے ایک جانب تھے لوگوں نے ان کو بلایا وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ رجدیا رجدیہ شعر پڑھتے پت... ہوئے آگے بڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے نفس کیا تم اس طرح لڑائی نہیں لڑو گے کہ جان دے دو موت کے تالاب میں تم داخل ہو چکے ہو جو خواہش شہادت کی تم نے کی تھی اسے پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے اب اگر جان کا نذرانہ پیش کرو تو شاید نیک انجام پا جاؤ وسط بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حضر جب حضرت زید اور حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواں میدان میں آگے تشریف لائے جب انہیں نیزہ لگا تو خون کی ایک دھار جسم سے نکلی آپ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ان میں خون لے کر اپنے منہ کے اوپر مر لیا پھر وہ دشمن اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان گر گئے مگر آخری سانس تک سردار لشکر کے طور پر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور نہایت مؤثر جذباتی رنگ میں مسلمانوں کو انگیخ کرتے ہوئے اپنی مدد کے لیے بلاتے رہے کہ دیکھو ہے مسلمانوں یہ تمہارے بھائی کا لاشا دشمنوں کے سامنے پڑا ہوا ہے آگے بڑھو اور دشمنوں کو اپنے اس بھائی کے راستے سے دور کرو اور ہٹاؤ چنانچہ مسلمانوں نے اس موقع پر بڑے زور کے ساتھ کفار پر حملہ کیا اور پیدرپے پی حملے کرتے کرتے رہے یہاں تک کہ اس دوران حضرت عبداللہ کی شہادت بھی ہو گئی ان کی خصوصیت کے بارے میں ان کی بیوہ نے بتایا ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ کی شادی ہوئی تو اس شوہر نے کہا کہ عبداللہ بن روا کی پاکیزدہ سیرت کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ تو اس خاتون نے کیا ہی خصوص گواہی دی کہنے لگیں کہ حضرت عبداللہ بن روا کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے تھے جب تک کہ دو رکت نفل نماز ادا نہ کر لیں اسی طرح جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وضو کر کے دو رکت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہر وقت یاد رکھنے والے تھے ان کی اطاعت کے معیار کا روایت میں ایک ذکر ملتا ہے حضرت ابولیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شاد فرما رہے تھے اس دوران آپ نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد سے باہر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ زیادہ کلّہ ہو حرسن اللہ تع توتوایت اللّہ و تو آیات رسول کہ اے عبداللہ بن رہا اللہ اور اس کی اور رسول کی اطاعت کا تمہارا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے دینی باتیں کرنے دینی مجالس لگانے با مقصد گفتگو کرنے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کے معیار کیا تھے حضرت ابو دردا بیان کرتے تھے کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ایس ایک ایسا دن آئے جب میں حضرت عبداللہ بن رواق کو یاد نہ کروں ہر روز میں ان کو یاد کرتا ہوں اور اس کی وجہ ان کی یہ خوبی ہے کہ حضرت عبداللہ بن روا کی جب بھی میرے سے ملاقات ہوئی اگر وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے تو اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیتے اور سامنے سے آ رہے ہوتے تو سینے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ اے ابو دردا آو ذرا مل بیٹھیں اور ایمان تازہ کریں کچھ ایمان کی باتیں کر لیں پھر میرے ساتھ بیٹھتے اور جب تک ہمیں موقع ملتا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے پھر فرماتے کہ اے بدرتا یہ ایمان کی مجالس ہیں بس ان ایمان کی مجالس لکھنے والوں نے وہ نمونے قائم کیے ہیں جو ہمارے لیے اسوا ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی باتوں اور مجلسوں کو کس طرح عطا فرمائی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواق کو عادت تھی کہ جب اپنے کسی صحابی سے ملتے تو ان کو یہ زحریک کرتے تھے کہ تاع نومن رب نہ صا آؤ،, آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئے ایک دن انہوں نے یہی بات ایک آدمی سے کہی تو وہ غصے میں آ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یار رسول اللہ ابن روا کو تو دیکھیے یہ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے موڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی دعوت دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم اللّہ اپنا رواحۃ کہ اللہ عبداللہ بن روا پر رحم کرے وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں فرمایا کہ وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں <تصفح> یہاں پہ ایک بلند پایا شاعر تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شعراء میں رسکا بن مالک اور حسان بن ثابت کے علاوہ یہ تیسرے بلند پایا شاعر تھے جن کی شاعری جزبیاں تھی موج و شعرا کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحا زمانہ جہلیت کی شاعری میں بھی بہت قدر و منظر رکھتے تھے اور زمانہ اسلام میں بھی ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے ایسا کہا جسے کہ آپ کا بہترین شعر کہا جا سکتا ہے وہ شعر آپ کی دلی کیفیت کو خوب بیان کرتا ہے جس میں حضرت عبداللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لولم تکنفی تم بھی کا, کا خبر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سچائی اور صداقت کا اظہار کرنے کے لیے وہ تمام کھلے کھلے اور روشن نشانات نہ بھی ہوتے جو آپ کے ساتھ تھے تو بھی محض آپ کا چہرہ ہی آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا جو خود آپ کی سچائی کا اعلان کر رہا تھا <کار> یہ لوگ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے جو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہی آپ کو پہچانا پھر تاریخ میں ہمیں دو چھوٹی عمر کے بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کی ضرورت حیرت انگیز تھی حضرت معاذ بن حارث بن رفا اور حضرت معفذ بن حارث بن رفع رضو بدر میں شریک تھے ابو جہل کے قتل میں بھی حصہ لیا <تصفح> میدان بدر کا جو میدان تھا اس وہ شدید جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے سامنے ان سے تین گنا زیادہ جماعت تھی جو ہر قسم کے سامان حرب سے آراستہ تھی اور اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا ہمیں مسلمان بے تعداد میں تھوڑے تھے اس سارے واقعہ واقع حزم شیرم صاحب نے بھی اپنی کتاب سیر الخاطم نبین میں لکھا ہے اور غربت اور بے وطنی کی حالت تھی مسلمانوں کی ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے یہ لوگ جو تھے مسلمان چند منٹوں کا شکار تھے مگر توحید اور رسالت کی محبت میں انہیں ایسا بنا دیا تھا ایسا اس جذبے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس نے ان کو جس سے زیادہ اس وقت طاقتور دنیا میں اور کوئی چیز نہیں تھی اور یہ ایمان تھا ان کا زندہ ایمان جس نے ایک غیر معمولی طاقت ان کے اندر بھر دی تھی اس وقت میدان جنگ میں خدمت دین کا وہ ایک نمونہ دکھا رہے تھے جس کی مثال نہیں ملتی ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر خدا کی راہ میں دھیان دینے کے لیے بےقرار نظر آتا تھا انصار کے جوش کا اخلاص کا یہ عالم تھا عبد الرحمن بن اوف ارزلان ہو روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے دو نوجوان لڑکے میرے پہلو میں کھڑے انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ سکے کہ ایسے جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر انحصار ہوتا ہے اور وہی شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ ہوں مگر عبد کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ بچے میرا ساتھ کیا میری حفاظت کریں گے کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھے ایسے سے پوچھا جیسے دوسرے سے اپنی بات چھپانا چاہتا ہو کہ چچا وہ ابو جہل کہاں ہے جو مکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہنے لگا لڑکا کہ میں اسے قتل کروں گا یا قتل کرنے کی کوشش میں مارا جاؤں گا کہتے میں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے نے بھی اسی طرح آہستہ سے سوال کیا تو میں یہ ان کی جرت دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ ابو جہل گویا سردار لشکر تھا اور اس کے چاروں طرف آزمود کار سپاہی موجود تھے بڑے تجربہ کار سپاہی تھے میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابو جہیل ہے عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنا تھا کہ دونوں بچے باز کی طرح چپٹے اور دشمن کی صفے کاٹتے ہوئے ایک آن کی آن میں وہاں پہنچ گئے اور تیری سے وار کیا کہ ابو جہیل اس کے ساتھی دیکھتے رہ گئے اور ابو جہیل کو نیچے گرا دیا اکرما بن ابو جیل بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا وہ اپنے باپ کو تو نہیں بچا سکا مگر اس کا اس نے پیچھے سے مواض پر ایسا وار کیا کہ ان کا دایاں بازو کٹ گیا اور لٹکنے لگا مواز نے اکرما کا پیچھا کیا مگر وہ بچ گیا چونکہ کٹا ہوا بازو لڑنے میں روک پیدا کر رہا تھا تو مواز نے اسے زور کے ساتھ کھینچ کر اپنے جسم سے علی کر دیا اور پھر لڑنے لگ گئے تو ان لڑکوں میں غیرت ایمانی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا جس نے انہیں ڈر بنا دیا کہ وہ شخص جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال تک تکلیفیں دیتا رہا اس کا انجام ہمارے ہاتھوں سے ہو یہ آج کل کے نام نہاد جہادیوں کی طرح نہیں ہے نوجوانوں کو بچوں کو ریڈیکلائز کر لیتے ہیں اور کہ آؤ جنگ کو اسلام کے لیے بلکہ ایک مقصد تھا ان کا کہ دشمن اگر ہمیں اب امن نہیں دیتا باوجود اس کے ملحدہ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں ہر قربانی دینی چاہیے تاکہ امن کا قیام ہو نہ کہ فتنہ پیدا ہو آج کل تو کو پر قبضہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے پھر ریڈیکلائز کیا جاتا ہے گزشتہ دنوں یہ خبر تھی کہ سیریا میں ایک لڑکا 14 سال کا نکل کے آیا ان سے بچ کے یہ کہنے لگا میں اسکول سے آ رہا تھا مجھے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے پھر زبردستی مجھے ٹریننگ دی پہلے میں نہیں مانا تو مجھ پہ سختی کی گئی آخر مجھے جنگ کروائی جاتی تھی اور بڑی مشکل سے بھی میں وہاں سے بچ کے آیا ہوں اس قسم کی حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے نام پر جو سراسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اسلام نے جنگ کی اسلام نے اگر جانے دینے کے اور قربانی دینے کا جذبہ تھا ان لوگوں میں تو اس لیے کہ دین کو بچانا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے بس آج کل کے جہادیوں میں اور ان جہاد کرنے والوں میں بڑا فرق ہے حضرت وسیم علیہ السلط فرماتے ہیں کہ یہی نمونہ صحابہ کا میں یہی نمونہ صحابہ کا اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لیں اور کوئی عمر ان کی راہ میں روک نہ ہو وہ اپنے مال و جان کو ہیج سمجھیں میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں کسی تجارت یا اور کام میں نقصان ہوا یا اور کسی قسم کا اطلاع آیا تو جھٹ شبہات میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں ہم نے مسلم کو مان کے غلطی تو نہیں کر لی اس کے ان کے شبہات دین کے بارے میں خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلم موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اصل مطلب اور مقصد سے وہ کس قدر دور ہیں غور کرو کہ کیا فرق ہے صحابہ میں اور ان لوگوں میں صحابہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں خواہ اس راہ میں کیسی ہی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں اگر کوئی مصائب اور مشکلات میں نہ پڑھتا اور اسے دیر ہوتی تو روتا اور چلاتا تھا یعنی صحابہ میں سے وہ سمجھتے تھے کہ مشکلات میں پڑھنا اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے گا وہ سمجھ چکے تھے فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان اطلاعوں کے نیچے خود تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مخفی ہے اپنے ایک فارسی کا شعر یہاں بیان فرمایا کہ ہر بلا کی قوم راہ دادے است زیرے آن گنجے کرم بن نہاد است کہ جو بھی آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر آئے اس کے نیچے خدا کے کرم کا ایک خزانہ چھپا ہوتا ہے فرافرماتے ہیں قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اسے کھول کر دیکھو صحابہ کی زندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا صحابہ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے مین ہوں من, من و ہو یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے ہیں اور انہیں گویا اصل مقصود حاصل کر لیا ہے اور بعض انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو صحابہ دنیا کی طرف نہیں چکے کہ عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال اور دولت ملے اور یوں پہ فکری اور ایش کے سامان ہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صحابہ کے اس نمونے کو دیکھتا ہوں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں بالکل روبہ با خدا کر دیا اللہ مسل علامہ محمد و علع محمدن و بارک وسلم آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے جویا اور طالب رہیں اور اس کو اپنی اصل مقصود قرار دیں ہماری ساری کوشش اور تگ و دو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے خواہ وہ شدایت اور مصائب ہی سے حاصل ہو یہ رضا الہی دنیا اور اس کی تمام رضا سے افضل اور بالا تر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرض ادا کرنے کی عطا فرمائے نماز کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم ال... الحاج اسماعیل بی کے آڈو صاحب کا گہانا کے امدی تھے چوراسی سال کی عمر میں آٹھ مارچ کو ان کی وفات ہو گئی انہ و ان لہراج ہوں آپ دائشی اہم تھے اور ان کے والد کا نام اسماعیل وابینہ آڈو اور والدہ کا نام جنت آڈو تھا ان کے والد عیسائی تھے پہلے انیس سو اٹھائیس میں انہوں نے بیت کی اور جماعت میں شامل ہوئے اس میں صاحب کی والدہ کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا انہوں نے سیکنڈری سکول کی تعلیم حاصل کی ٹی آئی ایم دے اسکول کو سے پھر انگریزی انیس سو چونسٹھ میں آئے. انگریزی میں بی اے کیا بعد میں ٹیچر ٹریننگ کالج گانا سے اپنی پیشہ ورانہ تعلیم مکمل کی اور پھر مختلف جگہوں پر ٹیچر مقرر ہوئے اور انیس سو تک اسسٹنٹ ہیڈ ٹیچر رہے ایک سکول میں ساؤ پوائنٹ سینٹر منتقل ہو گئے وہاں انگلش کے سکول رہے اور مسلمان طلباء کے ساتھ کے لیے ان کی سہولتوں کے لیے انتظام کرتے تھے جس سکول میں ہوتے تھے وہاں انہوں نے مسجد بھی بنوائی مسلمان طلبا کے لیے اور قومی نکلوما یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو تھی اس میں انگریزی کے استاد لگے پھر مختلف کالجوں میں ان کو پڑھانے کا موقع ملا پھر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی انگریزی کی بارے پڑھانے کے بارے میں جو گانا نظیریا میں بڑی مشہور ہوئی پڑھائی جاتی ہے محکمہ اس سلسلہ میں ان کو اسکالرشپ ملا جو یونیورسٹی آف بنگال ویلز صحیح نام ہے تو ویلز یونیورسٹی میں یہاں انہوں نے یو کے میں آ کے انگریزی زبان میں ڈپلومہ حاصل کیا پھر جماعتی خدمات ان کی یہ ہیں کہ گانا میں متدد جماعتی عہدوں کو فائدہ رہے انیس سو اسی میں گانا کی حکومت نے آپ کو عدیث و بابا تھوپیا کے لیے بطور سفیر منتخب کیا اور اسی عہدے پر تھے کہ یو این نے آپ کو فیثیت چیئرمین او اے یو لیبریشن کمیٹی مقرر کیا جس کی وجہ سے آپ نے مذمبیک اور انگولہ کی ریاستوں کو آزادی دلوانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا کچھ رستا آپ دیویا میں بھی بطور سفیر مقرر ہوئے ان کی خصوصیت تھی ہمیشہ جہاں بھی گئے اپنا ایک ان کا خاص تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اور ان پہچان ہمیشہ قائم رکھی فصیح المسی رابع کی ہجرت کے بعد یہاں یو کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کو بھی الوداع کہا اور پھر یہیں آ گئے تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ خلافت کے قریب رہ سکیں اور یہاں آ کے پھر آپ اسکول اور اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتے رہے یہ خاص عشق تھا ان کو خلافت سے ہر خلافت سے انہوں نے بڑا پیار اور محبت کا سلوک اور اطاط کا سلوک کا نمونہ دکھایا سلمان رشتی کے خلاف جو ایک کتاب لکھنے والی کمیٹی بنائی گئی تھی اس لیے سرابین نے اس کا بھی ممبر ان کو بنایا تھا وا. تبلیغ کے میدان میں بڑا نمایاں کردار تھا ان کا مختلف جگہوں پر تبلیغی اسٹار لگاتے تھے ریڈیو پر تبلیغی پروگرام کرتے تھے مختلف جماعتی مجاز میں سواد و جواب کے مجسپی لگاتے تھے اور اسی طرح انیس سو چھیاسی میں جب حسکیم وسیع رابع نے پین افریقن ایم ڈی اے مسلم ایسوسیشن قائم کی تو ان کو پہلا صدر مقرر کیا یہاں پیخم جماعت کے پہلے صدر بھی مقرر ہوئے تھے انیس سو چورانوے میں, میں ایم ٹی اے کے اجراء کے بعد اردو کلاس کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے اردو سیکھنے کے لیے جو بھی جتنی کوششوں کر سکتے تھے اس وقت اور اردو کلاس میں یہ بڑے بچے کے نام سے مشہور تھے گانیاں تھے لوگ ان کو جانتے ہیں دو بیویاں تھیں ان کی اور حسقی کی افات کے موقع پر جو مجلس سے انتخاب خلافت تھی اس کے بھی رکن تھے جامعہ کا جب اجرا ہوا ہے تو کچھ عرصہ یہاں یو کے میں جامعہ کا کچھ عرصہ انہوں نے جامعہ میں انگریزی پڑھائی ہے مقرر کیا تھا وہاں بڑے طقبہ پہ چلنے والے عبادت گزار صابر و شاکر رحم دل و ناہید مشفق انسان تھے عبادت کا میں بھی جوش تھا تہجد کی نماز ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ ہمیشہ باقاعدگی کی صدا کرتے تھے اگر بیمار ہوتے تب بھی ناغانی کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت ناعد خوش ہانی سے اور درد کے ساتھ کیا کرتے تھے قرآن کریم کی ان کو بہت ساری آیات یاد تھیں اور ان کی ترجمہ اور پھر تفصیل بھی یاد کیا کرتے تھے تاکہ آگے تبلیغ میں کام آئے یا تربیت میں کام آئے بلکہ بعض گھانی کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن کریم کے ایسے نسخے موجود ہیں جن میں آرڈو صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس بھی ہیں دو پانچ میں ان کو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ حج کرنے کی سعادت ملی اور بڑے ہس مکھ اور سادہ انسان تھے اللہ تعالی ان کے تجارت بنند فرمائے مفرۃ الرحم کا سلوک فرمائے ان کے دس بیٹے اور بیٹیاں ہیں تیئس پوتے پوتیاں اللہ تعالی ان کو نسل کو بھی نیکی اور تطور قائم رکھے اور جماعت سے وابستہ رکھے ابھی نماز محبت میں جیسے کہ میں نے کہا ان کا جنازہ رائے پڑھوں گا الحمد للہ مدو و نست نو الحمد للہ ہے نام دورستینسترو نوم تک بلاہ رسینا مین سیات من فلا مدل له ومن فلا ونشهد اللہ محمدًا محمد رسول عباد اللہ رحم کم اللہ مرولا دلے والے دل قرب کو شام کر لکون تو کرو مسکر اللہ کم وهو يستجيب لكم ولد الله يقبل